بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و, نصلی و نسلم علیہ رسول الکریم تراویح کے بعد حضرت روزمرہ کے معمول کے موافق تشریف لے گئے نہ روشنی میں اضافہ تھا نہ مٹھائی تھی ختم ہونے کے بعد تین دن تک تراویح میں پہلے دن و سے اخیر تک پڑھا دوسرے دن علم طرح سے اور تیسرے دن امتسا علوم نس کے قریب پڑھا حسن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت حکیم الامت کے بہت سے معمولات مل گئے فللہ اللہ ایک تفریحی واقعہ میں بھی لکھوا دوں یہ آپ بیتی میں بہت جگہ گزر چکا ہے کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر کا میرے والد صاحب نور اللہ عمر کے ساتھ بہت ہی معاصرانہ بے تکلفانہ اور مزاحانہ برتاؤ تھا اس کے تو بہت سے واقعات وقتاً فوقتاً ذہن میں آئے ایک مرتبہ ماہ مبارک میں میرے والد صاحب حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر کے یہاں مہمان ہوئے تو والد صاحب نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ افطار کا کیا معمول ہے تو حضرت قدس نے فرمایا کہ گھنٹے کے بعد تین چار منٹ شرح صدر کا انتظار کرتا ہوں اور میرے والد صاحب نور اللہ عمر کی وجہ سے اس دن کچھ اہتمام بھی زیادہ تھا میرے والد صاحب نے جنتری کے موافق گڑی دیکھی اور پھر آسمان کو دیکھا اور افطار شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ اپنے شرح صدر کا انتظار کرتے رہیں اور ان کے ساتھ ان کے خدام نے بھی شروع کر دیا اور حضرت حکیم الامہ اور ان کے خدام انتظار میں رہے ایک دو منٹ کے بعد حضرت قدس قدسر نے ارشاد فرمایا کہ اتنے میرا شرح صدر ہوگا اتنے یہاں تو کچھ ہے. رہنے کا نہیں تراویح کے بعد حضرت تھانوی نے میرے والد صاحب نور اللہ مرکدہ سے پوچھا کہ مولانا شہر کا کیا معمول ہے والد صاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بر یہ خیال رہے کہ روزہ ہوا کہ نہیں یہ تو مبالغہ تھا ورنہ دو تین منٹ صبح صادق سے پہلے ختم شہر کا معمول تھا حضرت تھانوی کو دوسروں نے فرمایا کہ میرا معمول صبح صادق سے ایک گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا ہے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھا لیں میں اپنے وقت پر ڈیر دن ڈیر دن کا روزہ میرے بس کا نہیں حضرتانوی نے فرمایا یہ تو نہیں ہوگا کھاؤں گے تو ساتھ ایسا کرے کہ ایک دن کے لیے آپ کچھ مشقت اٹھا لیں اور ایک دن کے لیے میں آپ کی خاطر میں مشقت اٹھا لوں اس پر فیصلہ ہوا کہ پون گھنٹہ پہلے شروع کر دیا جائے تاکہ پندرہ بیس منٹ کھانے میں لگیں اور تقریباً آدھ گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے آپ نمبر چار یہاں تک مضمون لکھنے کے بعد ہمارے مدرسے کے ناظم حضرت مولانا الحاج محمد اساد اللہ صاحب نے ایک پرچہ میرے پاس بھیجا کہ تو نے خواجہ صاحب سے جو سوالات کیے تھے ان میں سے جن نمبروں کا مجھے علم ہے ان کا جواب حسب ذیل ہے چھ افطار مجمع کے ساتھ ہوتا تھا آٹھ جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا یعنی مغرب کے بعد کی نوافل میں کممن یا کیفن نو اوابین کی چھ رکعات ادا فرماتے تھے اور کبھی بیٹھ کر بھی میں نے پوچھا تھا حضرت سے کہ بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ غرور نہ ہو اور نماز میں پنکھا نہیں چلواتے تھے میں نے پوچھا نماز کے وقت پنکھا کیوں نہیں چلواتے تو حضرت نے فرمایا عبادت میں جی نہیں چاہتا اٹھارہ صبح کی نماز میں اسفار کے متعلق رمضان یا غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اکیس میرے علم میں حضرت دور نہیں کرتے تھے بائیس جہاں تک مجھے یاد ہے اکثر دیکھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے قرآن شریف بہت ہی اچھا یاد تھا میں نے صرف بس دو آدمیوں کو دیکھا جتنا قرآن اچھا یاد تھا اتنا کسی کو نہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دوسرے قاری عبدالخالق صاحب فقط ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے رمضان میرے رمضان کے معمولات وہی معمولات ہیں جو غیر رمضان میں تھے بعض حضرات کے یہاں روزے کی افطاری میں کافی معمولات ہیں کہ کھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے میرا تو عام معمول یہ ہے کہ جو چیز افطاری کے وقت قریب ہو ہو چاہے وہ کھجور ہو زمزم ہو گرم پانی ہو مر، مرود ہو اس سے روزہ افطار کر لیتا ہوں اضافات یومیہ یہاں تک لکھنے کے بعد مولانا الحاج ظہور الحسن صاحب مقیم تھانہ باون جن کی خدمت میں دیگر احباب کے ساتھ میں نے معمولات کے متعلق اسفسار کیا تھا ان کے ایک بعد دیگر دو گرامی نامے پہنچے اور یہ پیام بھی کہ ان کو اکابر کے معمولات کے ساتھ ضرور شائع کیا جائے انہوں نے پہلے خط مکتوب چھ سولہ جماعت الثانیہ میں لکھا ہے میں نے چونکہ خط ان کے صاحب زادو مولوی نجم الحسن صلی الوں کی معرفت بھیجا تھا کہ وہ آج کل مدرسہ مظاہر علوم میں پڑھ رہے ہیں مولانا نبی جواب انہی کی معرفت بھیجا وہ لکھتے ہیں عزیزم نجم الحسن سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمہاری معرفت حضر شیخ الحدیث مدض اللہ کا گرامی نامہ موصول ہوا آن عزیز کو معلوم ہے کہ میں چند گھنٹے کے لیے دس گیارہ بجے دن کو آتا ہوں عصر سے پہلے واپسی ہو جاتی ہے اس لیے حضرت شیخ کی ملاقات سے محروم آتا ہوں کیونکہ وہ ملاقات کا وقت نہیں ہوتا بہر حال کوشش کروں گا کہ شب کو قیام کروں میرا حفظہ بہت کمزور ہے روایت باللفظ پر قادر نہیں یہ واقعہ خط لکھنے کا رمضان انچاس ہجری کا ہے خواجہ صاحب کے نام خط کا کے نام خط کا جانا یاد ہے اس سلسلے میں مختلف اوقات میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موقعوں پر مختلف عنوان سے ملفوظ بیان فرمائے ہیں جو ملفوظات کے مطالعہ یا سنانے کے وقت سامنے آ جاتے ہیں اس وقت جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے فرمایا کہ معمور بھی معمولات انبیاء علی السلام کے ہیں امتی کے معمولات معمور بھی نہیں نیز ان کو جمع کرنا بعض وجوہ سے مضر بھی ہے اس لیے ان کے در پہ ہونا مناسب نہیں ان کے جمع کرنے میں ایک مذرت یہ ہے کہ ان کو پڑھنا دو حال سے خالی نہیں یا پڑھنے والے کے معمولات ان بزرگ کے معمولات سے زائد ہیں یا کم اگر زائد ہیں تو ہمت ٹوٹے گی کہ جب اتنے بزرگ کے اتنے تھوڑے معمولات ہیں تو ہم چھوٹے ہو کر کیوں اتنی مشقت برداشت کریں اور اگر زائد ہیں تو پست ہمتی کا احساس کر کے تعطل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میرے معمولات ہی کیا ہیں جن کو بیان کیا جائے میرے معمولات تو رمضان اور غیر رمضان میں یکساں ہیں تمام اوقات گہرے ہوئے ہیں اس لیے رمضان میں کوئی نیا وقت نہیں ملتا جس سے زیادتی کی توفیق ہو تمام وقت رمضان اور غیر رمضان میں انہی کاموں میں گہرا رہتا ہے آئندہ کوئی بات یاد آئی یا کوئی ملفوظ مطالعہ کے وقت سامنے آ تو مطلع کروں گا وسلام سبحان کلّم و حمل اشدء اللہ الہ اللہ انت